اب آپ اس مبارک سلسلے کا اکیسواں حلقہ سماج لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریق الکلا شری کن ہو الگ کمل جب انہوں نے سنا کہ سوماما تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں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 اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ سوا نے یہ کر دیا انہیں کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تم پھر ایسا نہ کرو انہیں کہا اب میری مرضی ہے چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی میں کوئی معافی جھافی نہیں مانگتا میں قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے تم کیا ہو قریش تمہاری تعداد تو دو ہزار مقاتل بھی نہیں ہے میرے پاس تو ستر ہزار مقادل ہے کیا بچوں علی بات کرتے ہو مجھے دو سزائے موت دیتے ہو تو دیو میں اپنا بدلا لوں گا انہوں نے کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے جاؤ کہا ٹھیک چل پڑ وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی آپ کو ریش بھرنے لگ گئے اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجا نے منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کریں ہمارا تو نت کا بند ہو گیا کہا حضور ہم کہاں جائیں ٹھیک ہے آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے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 یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے تھوڑا پیچھے جی آٹی ہے بس زیادہ زیادہ ان کو یہ خیال تھا لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے یا سبون الاحذاب لم يزہبو وئن یا تل احذاب یودو لو انہم بادون فی الاراب یسعلون ان انبائکم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 اور جب وہ احزاب لشکر آئے تو جو مومن تھے انہوں نے بالکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ایمانٍ ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا کہا یہ تو ہونا ہے ہم پر حملے ہوں گے ہمیں آزمایا جائے گا میرا مدنی ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا من نحبا من ينتظر وما بدلو تبدیلا بعد لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے بعد بھی انتدار میں ہیں وہ ہرگ نہیں بدلے لئے اللہ حسادکین صدقی اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے انشا اور چاہیں تو منافقوں کو عذاب دیں او ان اللہ کا نغفور الرحیم اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی ورد اللہ اللہ لم نہ ملا وہ کف اللہ نے مومنوں کو کتال سے بھی بچا لیا بل من عزیز اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہل کتاب کو وہ بنی قریظہ ان کو اپنے ان کے قلوں سے ہم نے اتارا وقذ ففي قلوبهم الرعب ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا فریق و وتاسرون فریقا ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا ایک کو قید کیا گیا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارض لم تتؤها اور میرا مدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا ان کی حویلیوں کا وارث کیا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 صحابہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ تو انہیں واقعات میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنی سلیم جو ہیں ان کا مقابلہ کرے زید بن الحرار رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں کابیا بھی دی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 اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا صلی اللہ عبل گرفتار ہو کے آیا ہے اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا تو حضور باغ نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم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 اس سے علماء نے مسئلہ نکالا یہی کام ہوتا ہے پھوکہ کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں ابو حنیفہ کی اور امام شافی کی اور امام مالک کی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 اصل اس کی غزبے کی سبب یہ تھا کہ بن المستلق کا جو سردار تھا حار ابن نظر یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا حار ابن نے کو جب پتا لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ کبھی اس قبیلے پہ, اس قبیلے پہ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو تو ادب ادب رہے ہیں کہ ظالم تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی تم کیوں مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑ مسلمان خود تو نہیں لڑ رہے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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ہار ابن زرار جو ہے قبیلہ بن المسترق جو ہے وہ اپنی لٹکن لشکر جو ہے تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نہ ہم چڑھائی کریں گے وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم اچھا ان میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں فلم فرمایا لشکر لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ گئے آپ نے فرمایا اچھا ان میں اب اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور پاک نے سریا نہیں بھیجا بلکہ خود بھی غزبے میں شریک اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے بہرحال قصہ ہے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی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 یہ بیری بی بی وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں نے اپنے اماراتن لہا تکریم کا تکریم جو میں نے ایسی عورت آج تک روئے زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے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 اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہے پھر مقابلہ کریں کلاچن کو نکال کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ تو دشمن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھائے باؤ جی میں نے مخیف آپ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے قالو لا تخف نے کہا اب نہ ڈرے ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں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 یہی اچھی بات ہے بھی نماز چلی جائے خان کی دعوت جو ہے وہ لیٹ مجھے خیر بار عالم نواز تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے حضور کو اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان آبنا او ودا آبنا خبردار یہ کیا یہ ہیں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 اور اس کے بعد ان نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ, اِلَى کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے قوت والے جو ہیں ہم زلیم کمزوروں کو نکال دیں گے مانا یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو مدینہ تو ہمارا ہے انسار کا اور سو خدرج کا ہے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 قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب سفر کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیبیاں ہیں وہ اپنے اپنے عودج میں جا کے بیٹھ جاتی وہ اٹھانے والے آگے عہد کو اٹھا کے تو اونٹ پہ باندھ تھے اور کافلا چل پڑتا حضور سب سے آگے ہوتے کافل اب خدا کی شان یہ ہے کہ بی عائشہ بی سیدہ صدیقہ رہی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھیں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 خیریت ہے کوئی پانی کوئی چیز کوئی چیز نہیں ہے پوچھ کے پھر چلے جاتے تھے انہوں نے کہا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے قریب آئیں گے نا پوچھیں گے جب آواز نہیں آئے گا تلاش کریں گے جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو قبیلے کے لیے آسان ہے قافلے کے لیے لیکن اگر میں خود عقل لوڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا تھا کہ ایک صحابی تھے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 تو آپ نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں الحمد خیر ہے پیچھے صفان جو آ رہا تو اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کیا تلاش کر اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے کافلے کو ڈھونڈنے کے تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال ادین منورہ کے قریب پہنچے سارا کافلا بیٹھا ہوا ہے حضور بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں مختلف اجماع ہیں اور وہ عبداللہ ابن عبید جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے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 زمین پہ گری اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائس امستہ اللہ مستہ کو ہلاک کر دے ایشا فرماتی ہے میں تو گھبراہ گئی میں کھڑی ہوگی میں نے کہا مزا تو کل ہی نہیں آؤں آم مستہ اما تالمی بدری ان میں مستہ کیا کہہ رہی ہو تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے بدری ہے تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو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 تو ایک صحابی تھے حسید ابن حزیر کھڑے تھے یہ سید الس کے قبیلے کے سر انہوں نے کہا رسول اللہ انقان اللہؤس حضور آپ پر تہمت لگانے والا آپ کے گھرانے پر اعتراض کرنے والا اگر ہمارے قبیلے کا آدمی ہے حکم کریں اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھے اور اگر وہ خزرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر ساد ابن عبادہ رئیس خدرج کو حکم دیں گے اس کی گردن کاٹ کر کے یا ہمیں حکم دیں پھر ہم دیکھیں گے خدرج کے لوگ کیسے تہمت لگاتے سادہ تم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اگر تمہیں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے تمہیں چونکہ پتہ ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے اس لیے جذبات میں آ رہے ہیں تو یہ آپس میں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 اور ہمارے گھر میں آنا جانا تمام بیویوں کے ساتھ ملنا بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو تمہاری کیا رائے ہے تم کیا سمجھتے ہو نے کہا اللہ سر خیرا میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی نہیں میں کیا بات کروں حضور بی بی عائشہ میں کوئی برائی نہیں حضور نے فرمایا علی آ رہی اپنے ابھی تعارف تم بتراؤ تو ہمارے عزیز اور تمہاری کیا رائے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 جو ان کی کنیز ہے ان سے تحقیق کریں چونکہ کنیز چوبیس گھنٹے قریب رہتی ہے اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی حضور نے فرمایا میں اچھا علی تم تحقیق حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی بھی بریلا کو بلایا اور کہا کہ بتلاؤ اس نے کہا کہ علی خدا کی قسم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 حضرت علی حصے میں آ گیا انہوں نے کہا کہ بریرا دیکھو سیدھی بات یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دوں کہا تمہاری کیوں مرضی ہے کہ میں نے تو بی بی عائشہ پہ کبھی گناہ ڈا دیکھا ہی نہیں دی. میں کیا کروں یہ اصل وجہ تھی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہو گئی جس کو پھر لوگوں نے بڑا چڑھا دیا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 حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے کوئی چیتو بھی اللہ توبہ کر اور جب حضور نے یہ کہا تو بھی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کرشی خاندان کی عورت تھی نا میرے آنکھوں میں پھر خون ہوتی میرے پھر جذبات قابو میں میں نے اپنے ابا اما سے کہا عجیب و رسول اللہ جواب دیں حضور کو انہوں نے کہا مادا نے مادا نقول ہم کیا جواب دیں میں نے کہا یا یار سلاتو میں نہیں توبہ کرتی آج میرا وہی حال ہو گیا ہے کہ اگر میں جھوٹ کا اقرار کر تو آپ مجھے سچا مانیں گے اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں میرا کوئی گنا نہیں ہے تو آپ مجھے نہیں مانتے میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار نہیں آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کروں اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناگار سمجھتے ہیں میں نہیں توبہ میں نے گنا کیا نہیں اللہ ہے میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بریت.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 میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں اللہ میری مدد کہتی ہے اس کے بعد واہی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اماں کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے واہ آگے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے لیکن کہہ دیے اللہ ہے مطمئن میں مطمئن تھی مجھے پتہ تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف تو بات تھوڑی کروائیں اللہ عادل ہے کہتی ہیں کہ جب واہ اتری اور وائی ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب شری عائشہ عائشہ مبارک ہو ان اللہ کا براہ من منسما اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تو پاک ہے حضرت ابی بکر نے کہا کومی عائشہ فشکری رسول اللہ عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو عائشہ کہتی کہ میں نے کہا لا رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے انی عشکر و اللہی اندر اللہ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 لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ قَالَ مَن مَّا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فتحا قريبا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 ادور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور میکات سے آپ نے عمرے کے لیے اسی لیے علام کرام کا اتفاق ہے جمہور اما اربا کا کہ آدمی جب میکات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکے میں داخل نہ ہو